یا راحت العاشقین سامین السلام علیکم ہم و درو درود ختم لمبیا ال تحج تو بس بعد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 کما کالم نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خوشخبری ہے اس بندے واسطے جی میں ویخ اور خوشخبری ہے اس بندے واسطے نے میرے ویکن والے نیک اور فرمایا خوشخبری ہے اس بندے نو جن نے میرے ویکن والے دے وی ویخیا ہے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 وَأَعَدَّ لَهُمْ الفوز العظيم اللہ فرما ہے اور جہاں لوگوں نے صحابہ دی پیروی ہے احسان دیکی د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 نہیں ہوگو کش ہے یومی ویو تے بندہ بہرا ہو جا بارے کوئی گل بھی سنتا جہد جی محبت ہو جائے پہ لاکھوں جناب کرن والے اومن او کبھی نہیں سنتا گل اپنے تے لے سے ہی نہیں حدیث پاک حضرت ایمان اللہ تعالیٰ سرکار نے حضرت عبداللہ بن علی صحابی تو سنیے اگے چلدا چل, چل چوتھی عزیز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 بنلہ اللہ لہو بے تن جملی والے نے فرمایا جڑا بندہ اللہ کے واسطے مسجد دا بنا ایک بنا جی کوںج دلنا اللہ لہو بنلہ اللہ لہو بے تن فر جنا پہ جی بھی چھوٹی جی مسجد مومن بناو فرمایا اللہ سونا دا جنا تر گھر بنا چپے گا <سلام>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 حضرت امام آدم ابو حنیفہ ایک صحابی ستا کی چاہ صحابہ صاحب کی تھی کی پھر کیوں نہ انہوں رب راضی ہوے وہ اپنے رب تے راضی ہو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 سرکار کی کر بائی حدیث یہ امام بخاری اپنی بخاری نقل کی تھی لیکن یہاں بائی حدیث بھی حدیث ایسا نے جہاں جی یازم کے شگیرداں آئی نے یا امام آزم دگانے شگیدہ تو آئی سوا لانو گور بخاری دی بخاری پہلی ہے آزم ابو حنیفا کے شگیردان دی دیہیت پری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 کیونکہ سل سے رات دے تیجے کا دی نماز پڑھنا سنتفا سنت, <متحد> سنت پڑھ لیں خلاف سنت میں آج کل نماز ہوتی ہاں جی یہ خلاف سنت نے سنت دے مطابق امام ابو اللہ سل سے رات تک نماز مؤخر کرنا پھر دی نماز پڑھ کے جو شروع ہونا جو شروع ہونا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 مگر آپ نے کزا کا اہدا قبول نہ آخر جن جج فیصلے کرنگے، تو کرنگے مین مین مین مین قبول منظور نہیں آپ اسے حال انتقال فرما امام خدا دیا اج دا ملا کتنے امام دا مقابلہ کر سکے جہا سنداں چک کے پجا پے مینو نوکری دوکریزمت